حج کیسری طاق، خطاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میں فرمایا اللہ و ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تخوا اختیار کرولا تمہ مسلم اور تمہیں موت آئے تو ایمام کی حالت میں آئے مومنانا موت آئے اسلام پر سابق آدمی کی حالت میں موت آئے میں بات لکھی ہے کہ جب ریات نازل ہوئی تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ گرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کہا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ویسے ڈریں جیسے ڈرنا چاہیے جس قدر ڈرنا چاہیے اور جتنا ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنا اور ہم تو انسان ہیں اور انسان فطرتن کمزور ہے ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں اور اتنی استطاعت کہاں کہ ہم تخوے کے تمام تقاضوں کو پورا کریں یہ سوچ کر صاحبہ بہت ڈر گئے پریشان ہو گئے تو اس وقت ایک دوسری وحی آئی جو سرہ تغل کی آیت ہے فتقاللہ مستفعشن فتقاللہ مستفعشن فتقاللہ مستفعشن کہ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ تعالی سے کمان حق ہو درنا انسان کے بس کی بات نہیں اتنی بات تو ہے کہ تمہاری طاقت اور تمہاری استداعت میں جس قدر تخوا ہو سکتا اس قدر تخوے کو اپناؤ جس قدر تم ڈر سکتے ہو اس قدر ڈرو جس قدر تخلے کے تقاضوں کو اپنا سکتے ہو اس قدر تخلے کے تقاضوں کو اپناؤ اسایت کے نظول کے بعد اللہ سے ویسے ڈرو اسے ڈرنا چاہیے کما حق کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقوی کے تقاضے بہت عظیم ہیں سمجھ رہے ہیں؟ عام زندگی گزارنا ہے، ایک عام انسان کی طرح ایک عام مسلمان کی طرح وہ آسان ہے لیکن تقوی کی زندگی گزارنا اور ایک متقی انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں جینا اس زندگی کے تقاضے بڑے عظیم بڑے نازک قدم قدم تھوں کھوں کر رکھنا ہے اور اس قدر احتیاط سے چلنا ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں راستہ سنگ ہے ایسے راستے پہ چلنے والا مسافر جس احتیاط کے ساتھ چلتا ہے اسے ہر قدم پھونک کے رکھنا پڑے گا ذرا نہ دائیں ہٹنا ہے ذرا نہ بائیں ہٹنا ہے دائیں ہٹے گا تو اس کا دامن اس کے کپڑے دائیں جانب کی جھاڑیوں اور کانٹوں سے الگ جائے گا اور اگر ذرا بائیں ہٹے تو اس کا دامن اور اس کا کپڑا بائیں جانب کی کانٹوں سے الگ جائے گا تقریبے کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا مدفتی انسان کے لیے ہر دن آزمائش کا ہر گھڑی آزمائش کی کیسی کیسی آزمائشیں اس کے سامنے آتی ہیں کیسے, کیسے چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں تو سکوے کے تقاضے بہت عظیم ہیں سکوے کی زندگی گزارنا انسان اگر گزارنا چاہے تو اسے سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ ارادہ کر لے اور اللہ کی توسیع کا تعلیم ہو جائے تو بہت آسان ہے سقوے کی زندگی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں حدیث میں آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں سکوے کی زندگی کا ایک اہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انوراتب عالدی وی زندگی کا ایک بنیادی صحابہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں ہر اس چیز سے بچنا ہے ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں ذرا بھی ناجائز ہونے کا شبہ ہوتا ہے ہاں فرماتے برمانے حدیث میں اللہ علیہ وسلم ان الحلال الحرام جو چیز حلال ہے اس کا حلال ہونا ایک دم واضح ہے جو چیز حرام ہے اس کا حرام ہونا ایک دم واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہاں سچ بکری کا گوشت حلال ہے کسی شک ہے بکری کے گوشیا حلال ہونے گائے کا گوشت حلال ہے کسی شک ہے گائے کی گوشیا حلال ہونے میں کسی کو شک نہیں سمجھتے اسی طرح جو حرام ہے اس کا حرام ہونا بات ہے خنزیر حرام ہے کسی کو شک نہیں اس کے حرام ہونے میں بالکل حرام ہے جھوٹ حرام ہے اس کے حرام ہونے میں کسی کو شک نہیں سب مانتے جھوٹ حرام ہے انال ہرام پہ جو چیز حلال ہے اس کا حلال ہونا بات ہے جو چیز حرام ہے اس کا حرام ہونا واضح ہے آپ نے فرمایا وئی نہ ہو ما مشتبہ ہلال آرام کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبے ہوتی ہیں مشتبے ہوتی ہیں علماء کا اختلاف ہوتا ہے بات بولتے جائز ہے بات بولتے ناجائز ہے بات بولتے حلال ہے بات بولتے حرام ہے او بھائی نہ ان دونوں کے درمیان بعض مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اپنی دین کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو نہ صرف تمہیں حرام چیزوں سے بچنا ہے بلکہ حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر شبہ والی چیز سے بھی بچنا جس چیز میں بھی ناجائز ہونے کا شبہ ہو ناجائز ہونے کا شک ہو اس چیز سے بچنا اس کی ایک مساس سیرت رسول سے سنت رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک کھجور پڑا ہوا میرا راستے میں گرا ہوا علیہ صلی اللہ وسلم نے دیکھا کھجور کو لینا چاہا لیکن کھانا چاہا مگر آپ رک گئے اور پھر صحابہ سے کہنے لگے مجھے ڈر ہے یہ ہو سکتا ہے یہ کھجور سکتے کی ہو سطفے کی ہو سکا کی ہو اور ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آلیہ رسول کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے وہ نقلی صدقہ ہو یا واجبی صدقہ جسے ہم سکا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آه, مجھے ڈر ہے مجھے شک ہے مجھے شبہ ہے یہ کجور ز... صدقے کی ہو سکتی ہے اس لیے میں اس کو نہیں کھاؤں گا حالانکہ دیکھو وہاں کوئی سبوٹ نہیں تھا اس کے سطحے کے ہونے کا وہاں کوئی پروش نہیں تھا کہ وہ سردے کی ہے وہاں کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ سرفے کی لیکن یہ شبہ ضرور ہے یہ شک ضرور ہے یہ احتمال ضرور ہے کہ وہ صدقے کی ہو سکتی ہے زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بہترین اصول دیا آپ نے فرمایا ڈوری بوکا بوک جس چیز میں بھی شک ہو اس چیز کو چھوڑ دو اس چیز کی خاطر جس میں کہ شک نہیں ہے یعنی جس چیز میں شبہ اور شک نہیں اس کا حلال ہونا یقین ہے اس کو اپنا لو اور جس میں بھی ذرا شبہ اور شک ہو اس کے حرام ہونے کا ناجائز ہونے کا اس سے خود کو بچاؤ اور اجتناف کرو کیوں اگر انسان مشتبہ چیزوں کو بھی اپناتا جائے ارے اس کے تو حرام ہونے کا کوئی واضح فروخت نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے اس لیے میں اس کو اپناتا ہوں ایسا انسان ایک نہ ایک دن ضرور و ضرور حرام کاری میں ختم رکھ دے گا سم نے اس کو سمجھا ایک مثال کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ تم اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا مشتبہ شک و شبح کی چیزوں سے بچو گے حرام سے بھی بچو گے اگر شک و شبہ کی چیزوں سے نہیں بچو گے تم حرام سے بھی نہیں بچ سکتے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہا کہ ایک بادشاہ ہے اس کی چراغاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کے اپنے گورنمنٹ اور حکومت کے جانور ہوتے ہیں حکومت کے جانوروں کی خاص اپنی چراغاہ ہوتی ہے جہاں صرف حکومت کے جانور چریں گے اور وہاں پبلک کے جانور نہیں چر سکتے سمجھ رہے ہیں ہر بادشاہ کی اپنی خاص چراغاں ہوتی ہے ہر حکومت کی اپنی خاص چراغاں ہوتی ہے زمانے کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو بادشاہ کی اور حکومت کی چراغا کے خرید بارڈر پہ چراتا ہے بارڈر پہ چرا رہا ہے تو ایک نیم کیا ہوگا ایک دو قدم اٹھیں گے جانور کے تو وہ بادشاہ کی چراغاہ میں داخل ہو جائے گا اور اس طرح نہ کام کا مرتقب ہوگا اسی لیے ایسا آپ کو سننے کہا کہ مشتبہ چیزوں شک اور شبے کی چیزوں کو اپنانے والا ارے اس کے حرام ہونے کا کوئی واضح ثروت نہیں اسے ہم اپنائیں گے ایسا شخص ایک نہ ایک تین کروڑ حرام میں جا پڑے گا حرام میں مبتلا ہوگا حرام خوری میں مبتلا ہوگا جیسے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی شراہ کے بارڈر پہ اپنے جانور کو چراہے ذرا سی غسلت بھی اس جانور کے کو بادشاہ کے اور گورنمنٹ کی شرادہ میں داخل کر دیتی ہے جو کہ نا جائز ہمارے یہاں میں اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں بری سگریٹ کا مسئلہ تو اس مگر پھر ہندوستان کے لوگ مانتے نہیں اس کے حرام ہونے ہندوستان کے پیشتر علماء کیا بولتے وہ مکرو ہے ٹھیک ہے ہندوستان کے بہت سارے مکرو ہے اور دنیا کے جانے مانے علما کیوار علما جو رسوخ محاصل ہے. ہاں اللہ البانی جیسے محدث باز جیسے مفتی لاسر شیخ حسین جیسے فقی الدہ جن میں سے ایک ایک کے علم کو اگر تولا جائے ہاں سبحان اللہ تو دنیا کے پورے علماء ایک طرف ہو ایک طرف ہو ایسے علماء نے اس کو حرام کہا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہیں یہاں کے علماء جیسے کہتے ہیں مکرو ہے لیکن کیا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے آپ مکرو بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی اختلاف ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے اس سے بچو اس کا تقاضا بھی کہ انسان استعمال ہے جبکہ میں اپنی جگہ ہمیں تو اس کے آرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہم تو اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جیسے سامنے والا کہتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بھائیوں زندگی میں تکوے کا بنیادی تقاضا یہ ہے آدمی جب تک زندگی میں شک اور شبے کی چیزوں سے اجتراف نہیں کرتا وہ تقوی کے تقاضوں سے پوری طرح فائدہ نہیں ہو سکتا اسی طرح سکوے کا ایک تقاضا یہ گناہ بس چیزیں جن کا گنا ہونا معلوم ہے ساری دنیا جاتی ہے اور مسلمان مانتے ہیں کہ وہ گناہ ہے جھوٹ گناہ ہے بچنا چاہیے زنا گناہ ہے بچنا چاہیے قتل گناہ ہے بچنا چاہیے ظلم گناہ ہے بچنا چاہیے لیکن مستقی انسان کے لیے شریعت کیا نہیں آ دیا گنا کے لیے اگر کوئی مستقی بننا چاہ رہا ہے اور تقوی کے تقاضوں پر اترنا چاہ رہا ہے تو اس کو گنا کا کیا معیار لے کر چلنا ہے زندگی میں سنو حدیث اللہ صلی علیہ حدیف نبی صحابی نے کہا یا رسول اللہ نیکی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا البر حسن الخلق الخل حسن اخلاق کا نام ہے اچھے اخلاق کا نام ہے اچھے کیریکٹر کا نام ہے نیک وہ ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہو اچھا کیریکٹر ہو پوچھا گیا ہوم الیسم اور اللہ کا فرمایا کرے ہند کرو گنا کا کتنا نازک معیار شریعت دے رہی ہے آپ نے فرمایا گنا وہ ہے ہر وہ بعض گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے جس کام کو بھی کرتے ہوئے تمہارے دل میں ذرا بھی کھٹک اور وسوسہ پیدا ہو اور تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کوئی نہیں کام کرتے کوئی دیکھ نہ لے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کسی کو معلوم نہ ہو جائے یہ خیال اگر دل میں آ رہا ہے تو اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمجھ جاؤ کہ وہ گنا ہے کیسے مثال طور پر ہمارے پاس کوئی پھٹی نوٹ ہے سمجھ رہے ہمارا تاریخ کا تقاضا کیا بول کے دینا سامنے والے کو ذرا پھٹی ہے دیکھ لو اب ہم کیا کر رہے ہیں اس پھٹی نوٹ کو چلانے کے لیے دس اچھی نوٹوں کے درمیان اسے رکھ کر سامنے والے کو دیتے ہیں اور جب وہ سامنے والا گن رہا ہوتا ہے ہمارے دل کی تیبیت کیا ہوتی ہے کیا تربیت ہوتی ہے ہاں یہ کھٹک سی رہتی ہے خلج سی رہتی ہے کہ نظر نہ پڑ جائے اس کی یہی ہے گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تمہیں اچھا نہ لگے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں ہم کسی کمپنی کے ملازم ہو کسی کمپنی میں کام کرتے ہو اور کام کے بعد ہم آرام کر رہے ہیں کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے یا کام جس تیزی سے جس رفتار سے کرنا اس رفتار سے نہیں کر رہے ہم سستی سے کر رہے ہیں ایسے وقت ہمارے دل کی کہیے کیا ہوتی ہمارے دل میں احساس ہوتے بھائی مینیجر دیکھنا لے کوئی مینیجر گزر نہ جائے دیکھنا لے گناہ اسی کو کہتے ہیں تو دیکھو شریعت نے مستقیوں کے لیے گناہ کا کتنا نازک معیار ادا کیا ہے مستقی بننا ہو تو نہ صرف گناہ گنا جھوٹ ہے ظلم ہے سوری ہے فنا ہے سنا ہے بلکہ ہر اس چیز سے بچنا ہے جس چیز میں بھی شک ہوتا ہے تقریبا تقاضہ ہی ہے متقی بننے کے لیے زندگی میں بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا زندگی مستقی بننے کے لیے کیا مطلب ایک روایت بھی آتی ہے نبی فرمایا اللہ حتى کے تقاض پر فائز نہیں ہو سکتا کے تقاض پر فورا اتر نہیں سکتا جب تک کہ باغ مباح اور جائز چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دیں کیسے اس کی تفصیل سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں سعودی عرب کی نہیں دنیا کے مفتی کہنا چاہیے بڑی شخصیت اور بڑے اللہ والوں میں سے تھے قدر عادا نابینا سے آپ جانتے شیبنہ سے سولہ سال کی عمر میں بینائی جاتی رہی انیس سال کی عمر میں پوری طرح سے ختم ہوئی نازینا ہو گئے پوری طرح سے بینائی گئی اللہ تعالیٰ با ان کو بڑی ترقی ادا کی نابینا ہونے کے باوجود رب العالمین کی کی ہے ہے وہ یہ چیز لے لیتا ہے تو اس جگہ دس چیزیں دے دیتا ہے رب العالمی یہ صلاحیت اگر کھینچ لیتا ہے شروع کر لیتا ہے تو اس کی جگہ کئی قدرتی صلاحیت رب العالمین دے دیتا ہے برحال شیخ بن باز سے پوچھا گیا ہاضا کی تبدیلی کے سلسلے میں بھی نہ آنکھ کی تبدیلی وہ آنکھ لگانا چاہتا ہے جائز ہے کیا ہاں جائز ہے انہوں نے بات شرائط کے ساتھ فٹوا دیا جائز ہے آگ لگانا جائز ہے سمجھ رہے؟ تو لوگوں نے کہا جب آپ کا فتوا ہے کہ آنکھ لگانا جائز ہے آپ خود کیوں نہیں لگا دیتے آپ خود کوئی کیوں نہیں لگا لیں؟ سمجھ کو کہا کہ میں اپنے لیے اس کو ناجائز سمجھتا ہوں مطلب اگر وہ لگا لیتے دنیا کیا کہتی؟ اپنے لیے وجہ جواز نکالنے کے تقاضے دنیا دنیا دنیا. دنیا دنیا. دنیا بڑے نازک ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا ایک غلام تھا ان کا ایک نوکر تھا جو روزینہ کی جی کوشام صدیق رضی اللہ کو دیا کرتا تھا اور ایک دن لا کر کوئی چیز دیا ابو رضی اللہ کو, ابو رضی اللہ کو. روزینا جیسے غلام نے کہا ابو بغیر جانتے ہو آپ کیا چیز ہے یہ جو ابھی کھائے ہو تم جو میں تم کو دیا جو تم کھائے کیا چیز ہے جانتے ہو تو کیا چیز ہے جاہلیت میں میں کہانت کیا کرتا تھا زمانے جاہلیت میں, میں میں تیر نشانے پر لگ گیا سمجھ رہے؟ ایسے ہی بولا تھا میں بول رہا ہوں ایسا ہو گیا ہے اس کے ساتھ. وہ خوش ہو کے جو ہدیہ ہے جو آپ کھائے کیا, کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ اب کوئی غلطی ہے کیا ابو بغیر کی وہ جو کھائے تھے کوئی غلطی نہیں کیونکہ معلوم نہیں تھا کھانے سے پہلے معلوم ہو کر کھاتے تو غلط ہوتا معلوم نہیں تھا کھا لیے اور کھانے کے بعد اس نے بتایا یہ ابو بکر وہ عام انسان نہیں تھے وہ صدیق تھے وہ صدیق تھے وہ اور آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے عمل کا معیار بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ انہیں فوراً انگلیاں ڈالی آہ. انگلیاں ڈال کر بڑی تکلیف سے کسی طرح پہ کر کے جو کچھ کھایا تھا سب کچھ نکال دیا اللہ حکر. یہ تفاضے یہ ہے کہ انسان شریعت کے ایک ایک عمل کو ایک ایک حکم کو اپنا ہے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنا ہے جان بوجھ کر نبی کی ایک سنت کو ٹھکرانے والا متفی نہیں ہو سکتا جان بوجھ شریعت کے ایک حکم کو ٹھکرانے والا متفی نہیں ہو سکتا کم کو بھی وہ معمولی کیوں نہ چھوٹا کیوں نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر کا زمانے خطبہ دے رہے عمر رضی اللہ داخل ہوئے تو ہو گیا حضرت عمر میں. حضرت عثمان سے کہا اب آ رہے ہو اتنی دیر سے آ رہے ہو تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین بازار گیا تھا دیر ہو گئی اور آزان جیسے ہوئی آزان سنا تو فوراً وضو کر کے سیدھا مسجد آ گیا تو میرے فاروق کیا پوری جماعت کے ساتھ کہا اچھا بھی نہیں کرے کیا کرے مغیر کر کے آ تم اللہ کر دیکھو جمعہ کا حصول واجب ہے کیا جمعہ کا حصول سنت ہے واجب نہیں جمعہ کے دن کا حصول سنت موقع واجب نہیں یعنی اگر کوئی انسان جمعہ کے دن غسول نہیں کرا تو نہیں ہوگا اسے اور چھوڑنے پر بھی حضرت عثمان سے نکیل دی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن عجر رحمت اللہ جو صحیح بخاری کے شارے ہیں انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہا کہ ان ہوتے ہیں آل علم ہوتے ہیں ان کی وہاں وہاں کی جائے گی پکڑ ہوگی جہاں عام لوگوں کی گرست اور پکڑ نہیں ہوگی کوئی دوسرا آدمی اگر اس وقت آتا عام آدمی اس وقت مسجد میں داخل ہوتا اور عام آدمی کہتا کہ میں وضو کر کے آ تو شاید حضرت عمر انکار نہ کرتے عثمان رضی اللہ عنہ چلے اور فضل سے ان کا مقام جتنا بلند عمر کا امر کا معیار بھی اتنا بلند ہونا چاہیے جسے حضرت عمر نے فوراََ کی اور کیسا زمانہ تھا وہ دل صحابہ تھے ہو کہ جماعت کے سامنے جو ہے حضرت عمر نے ٹوکا حضرت عثمان نے ذرا بھی برا نہیں جانا برا نہیں مانا ہاں پوری جماعت کے سامنے ان کے دل میں کیا خلوص تھا کیا اخلاص تھا کیا للائیت تھی کی؟ آج اگر کوئی عالم کوئی حدیث کسی کو توڑتے اشارے کنارے میں بھی کچھ بولنے تو مسجد آنا چھوڑ دیتا ہے مجھے ہی بولے سمجھتا ہے کہ نہیں زمانہ کتنا بدل گیا ہے سوچنے کا انداز کتنا بدل گیا ہے؟, ہے تو یہ تقوے کے تقاضے ہیں جو بڑے نازک تقاضے ہیں اسی لیے جب یہ آیت حاصل ہوئی اس کا اللہ حق کا اللہ سے کما حق کا ڈرو اور ویسے ڈرو جیسے کہ درنا چاہیے صاحبہ سمجھتے تھے کہ آیت کیا صحابہ سمجھتے تھے کہ تقوے کے تقاوے کیا ہے صحابہ سمجھتے تھے کہ تقوے کا معیار کیا ہے صحابہ سمجھتے تھے کہ تکوے کی زندگی کیسی نزاکت کا مطالبہ کرتی ہے اس لیے صحابہ ڈر گئے تو آسمان سے دوستی وہی نازل ہوئی تھی وہ تقلر اور تو بھائیوں رمضان کا مہینہ یہ تقوے کا درس دینے والا مہینہ ہے تقوے کا سبق دینے والا مہینہ ہے یہ آئیو اللہ منو <سؤال> <سؤال> رمضان کا شبق تقوا ہے رمضان کا پیغام تقوا ہے جب رمضان کا شبق اور پیغام تقوا ہے تو ہم نے ہم جائزہ لے کہ سخوے یہ تقاضے ہماری زندگیوں میں کہاں تک پیدا ہوئے اور ہم اپنی زندگیوں میں تقریبے کی انتخاصوں کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور جو معافی جو گناہ جو نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہے ان سے خود کو بچانا چاہیے اور جو نیکیاں ہماری زندگی میں نہیں ہے ان نیکیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں اسی پر اپنے گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق فرمائیں اللہ کرمین واقع اللہ عمین